الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الموسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن ابن بورایدہ تا انا به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجو يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي رواه احمد الترمذي وصححه ابن حبان السلامي بھائی عزیز اور دوستو یہاں سے باب الصلات العيدين عيدین کی نماز کے متعلق حدیثیں گزر رہی ہیں حدیث پڑھی گئی تھی پچھلے ہفتے انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ عید کے دن سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا کر کے جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کر کے جاتے تھے اور ان کو تاپ استعمال کرتے تھے یعنی تین پانچ سات اس طرح سے اور یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے اس میں کھجور کا ذکر نہیں ہے بلکہ کھانے کا ذکر ہے کوئی چیز بھی بريدہ ابن صيب اپنے ابن بريدہ ان ابى يعنى یعنی بريدہ رضى اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اپنے والد بريدہ سروائو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نہیں نکلتے تھے نماز کے ليے یہاں تک كہ کچھ کھا لیتے حتيٰ يا تعامہ کھا لیتے تامہ يا تامو مطلب کھانا بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ سن ديكھتے ہوں گے متام مطم جہاں اس جگہ کو کہتے ہیں یعنی ہوٹل کو کہتے ہیں تو حتیہ یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے ولایا کام یوما اور بقر عید میں یعنی عید قربا میں بڑی عید جی جس کو کہتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے ہوئے نکل جاتے تھے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتے تھے تو نماز کے بعد کھاتے تھے یہ سنت ہے پچھلے درسے میں بتایا گیا تھا کہ ہاں چونکہ عید الفطر روزے سے رمضان سے متصل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اور روزے میں فرق کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر کے تب عید عید آز... جایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ میں ایسا کچھ بھی نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بغیر کچھ کھائے ہوئے چلے جاتے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ جو کچھ ہوتا کھاتے یہ حدیث حسن درجے کی ہے آگے بڑی اہم حدیث ہے وعن ام رضی اللہ تعالیٰ علیہ کالت امر نا نخر آباد یش حد نل وداوت المسلمين وطا المس اللہ متحک کنال صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے پہلے ترجمہ آپ لوگ سن لیں امیاتیہ رضی اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ ہم کو حکم دیا گیا یا ہم, یا ہم کو حکم دیا جاتا کہ ہم عیدگاہ کے لیے نوجوان لڑکیوں کو یا بالغہ اور لڑکیوں کو اور یہاں تک کہ جو ناپاکی کی حالت میں عورتیں ہوتی ہیں ان کو عید کی عیدین کی نماز کے لیے لے جائیں عیدین کی نماز کے لیے لے جائیں تاکہ بھلائی کے بھلائی میں وہ بھی شریک ہو اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو اور ناپاک عورتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ ناپاک عورتیں عیدگاہ گاہ سے الگ رہیں عید سے الگ رہیں دیکھیے کتنی صاف اور بالکل واضح حدیث ہے امتیا رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم کو حکم دیا جاتا باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے جب کوئی صحابی کہے کہ ہم کو ایسا حکم دیا جاتا تھا تو اس کا مطلب حکم دینے والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عیدگاہ کے لیے عیدگاہ تک جیسے مردوں کے لیے جانا عیدگاہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مردوں کو مرد لوگ جاتے ہیں اسی طرح سے عورتوں کو بھی جانا چاہیے اور عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز ہے اور عید کی نماز عورتوں کی مسجد میں یا گھر میں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ہے اب عورتوں کا الگ اپنا حصہ رہے اپنا الگ جگہ رہے کوئی پردہ رہے کوئی کچھ آڑ رہے اس طرح سے عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے لے جانا چاہیے اب لیکن اپنے ہاں آپ دیکھیے کتنا مطلب کہہ لیجیے عورتوں پر ظلم میں ہوتا ہے ہم, ہم ظلم کریں تو ظلم میں نہیں ہوگا دوسرے ظلم کرے تو ظلم ہوگا ہاں لوگ جو ہے آج عورتوں کو ادگاہ جانے سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں بلکہ اپنے ہاں کوئی تصور اور خیال ہی نہیں خیال ہی تصور ہی نہیں کہ عورتیں بھی ادگاہ جاتی ہیں اگر بتائی جاتی ہے ان کو حدی حدیث اس طرح کی اور بہت ساری حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آ گیا شرح میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور آپ کی بیٹیاں بھی عیدگاہ نماز کے لیے ادا کرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو کیا ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں ہاں محات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں صاحبزادیوں سے زیادہ پردے والی ہیں اور صرف کیا پردہ ہاں عید کی نماز ہی کے لیے ہے مسجد ہی کے لیے ہے جماہی کے لیے ہے اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ جائیں مارکیٹ کر کے آئے کام کر کے آئے سودے سلوپ خرید کر کے آئے شاپنگ کر کے آئے ہاں داروں کے ہاں چلی جائیں بیاہ شادی میں جائیں جہاں جو ہے بہت کافی حد تک بے پردگی ہوتی ہے ہر جگہ عورتوں کے لیے جانے کی اجازت ہے وہاں بے پردگی نہیں ہوتی وہاں ان کو جو ہے فتنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے اگر فتنے کا خوف اور ڈر ہوتا ہے تو کہاں مسجد میں آنے کے لیے فتنے کا ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے عیدگاہ جانے کے لیے فتنے کا خوف ہوتا ہے اور کہیں ان کے لیے فتنے کا خوف نہیں ہوتا آ? تو یہ حدیث ان کے اوپر ایسے لوگوں پر جو ہے کیا ہے بہت سخت رد ہے ایسے لوگوں پر جو عورتوں کو عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں دیتے یا جن کے یہاں تصور نہیں ہے آ? اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ناپاک عورتوں کے لیے کو بھی حکم دیا جاتا کہ وہ بھی جائیں جو ناپاکی کی حالت میں عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی جاتی تھیں تاکہ مسلمانوں کی نماز تو ان کے لیے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا کہ اگر کسی لڑکی کے پاس عورت کے پاس جو ہے دوپٹہ یا چادر نہ ہو جس سے وہ جو ہے اوڑھ کر کے اور پردہ کر کے عیدگاہ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی سہیلی سے ادھار لے لے آریتن لے یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن جو ہے اپنے یہاں بالکل ہاں سب کچھ بدل دیا سب کچھ بدل دیا کہ پردہ اور کیا کہتے ہیں فتنا سب کچھ جو ہے کہ عید, عید میں اور مسلح کیا کہتے ہیں مسجد ہی میں نظر آتا ہے ہاں؟ کون سا ایسا عالم دین اور مختی ہے ہم کو بتائے ہاں? کہ جس کی گھر کی ہے, جس کے گھر کی عورتیں جو ہے بازار میں گھومتی نہیں, گھومتی نہیں ہے یا بازار کرنے نہیں جاتی ہیں یا رشتے کے یہاں نہیں جاتی ہیں مارکیٹ میں نہیں جاتی ہیں سب کے یہاں کی جاتی ہیں واف اتنا نہیں ہوتا ہے بس مزاج بنا ہوا ہے کہ حدیف کی تردید کرنی ہے اپنے ہاں جو مزاج بنا لیا کہ ہمارے ہاں ایسا ہے بس اسی پر چاہے حدیث جتنی بھی قوی ہو اور چاہے جتنی اچھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفقل ہے حدیث ہو اس کی پرواہ ان کی نہیں ہوتی اس کو کیا کر دیتے ہیں تعویل کر جاتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جو لوگ جب لوگ بڑے متقی پرہیزگار لوگ رہا کرتے تھے اس زمانے میں جو ہے آج کی طرح سے کہا جو ہے پاکی اور پاک دامنی وغیرہ وغیرہ رہی ہے آج جو ہے بڑا خطرہ ہے بڑا کتنا ہے وغیرہ وغیرہ ہاں لیکن یہ شریعت یہ اسلام یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لئے نہیں ہے بلکہ عالمی ہے انٹرنیشنل دین ہے یہ ہر جگہ کے لیے اور ہر وقت کے لیے ہے ہر قوم اور ہر ملک اور ہر ملت کے لیے ہے تو بس حدیثوں کی تعویل کرنے لگ جاتے ہیں اور تعویل کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ویسا ایسا نہیں ویسا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے پران عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ متفقن عرے عیدین کے سلسلے میں سنت یہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے عیدین کی نماز میں کہ پہلے پہلے کیا نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ ہوتا تھا یہی سنت ہے اور یہی طریقہ صحیح ہے اور امت میں یہی تقریباً رائج بھی ہے سب کیا ہے بیچ میں ایک وقفہ ایسا آیا تھا ایک وقت آیا تھا تابعین کے زمانے میں صاب اکرام اس وقت زندہ تھے کہ مروان جب مدینہ کے گورنر تھے خلیفہ تھے گورنر تھے کہہ لیجیے وہاں کے امیر تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے وقت میں خطبہ عید کا خطبہ دینے کے لیے ممبر ان کے لیے لے جایا گیا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر نہیں لے جایا جاتا تھا تو ان کے لیے ممبر لے جایا گیا اور انہوں نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے جب وہ ممبر پر چڑھنے لگے تو ابو سعید خدری رضی اللہ و تعالیٰ انہوں نے ان کو پیچھے سے کھینچا لیکن بہرحال وہ چھڑا کر کے ہاں کپڑا چھڑا کر کے چلے گئے خطبہ دیا خطبہ شروع کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو سختی کے ساتھ منع کیا لیکن بہرحال وہ نہیں مانے تو پوچھا گیا کہ تم نے کیوں خطبہ دیا نماز سے پہلے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر عمر عثمان ندی اللہ تعالیٰ سب لوگ جو ہے عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے تو کہا اس لیے ہم خطبہ دیتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد ہمارا خطبہ کوئی نہیں سنتا سب لوگ چلے جاتے اس لیے ہم زبردستی ان کو خطبہ سنانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے صاحب اکرام نے اعتراض کیا اور اس کے بعد سے پھر جو ہے کبھی امت میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میری معلومات کے حد تک یہی ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر عید کی نماز ہوتی ہے پہلے نماز ہوتی ہے پھر پھر خطبہ ہوتا ہے جمعہ کی نماز سے بالکل برعکس جمعہ کی نماز میں کیا ہوتا ہے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور پھر نماز ہوتی ہے عیدین میں پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نصیحت وغیرہ کیا کرتے تھے جیسا کہ بعض حدیثوں میں آئے گا بھی. عباس نضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم السبع یہ سونا اربا صحیح بخاری صحیح مسلم اور مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عید کا دو گانا جو ہے دو رکعت پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز عید کی نماز کتنی پڑھی دو ہی رکعت پڑھی اور عیدگاہ میں نہ عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی عید کی نماز سے پہلے نماز کوئی نماز پڑھی اور نہ عید کے بعد کوئی نماز پڑھی عیدگاہ میں ابھی یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہو جیسا کہ شہروں میں عام طور سے یہاں بھی ہے ہاں مسلح بھی ہے عیدگاہ بھی ہے اور یہاں مسجدوں میں بھی نماز ہوتی ہے تو سنت تو یہی ہے کہ عیدگاہ میں جا کر کے نماز پڑھی جائے اور یہاں سنت پر عمل ہوتا بھی ہے اپنے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن شہر میں چونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے عید مسجد میں بھی نماز ہوتی ہے اور پڑھائی پڑھی جاتی ہے مختلف مساجد میں تو اگر مسجد میں عید کی نماز ہونے والی ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو تحیت المسجد اس کو دو رکعت پڑھ لینا چاہیے اس دو رکعت تحیت المسجد کا تعلق عید کی نماز سے نہیں ہے اس کا تعلق کس سے ہے مسجد سے بات سمجھ میں آ گئی جی البتہ آگے روایت آئے گی کہ عید کے بعد عید کی نماز پڑھ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے تھے تو دو رکعت پڑھتے تو اس, کا اس کی بات وہ روایت آ گیا رہی ہے اخرجہ ابوداود و اسلح فل بخاری یہ بھی حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے گرچ کیا کہتے ہیں ضعیف ہے صنعت لیکن یہ حدیث حجت ہے اور کیا کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے بعض لوگوں نے اس کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کیا کہ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عید کی نماز کے لیے نہ اذان کہی جائے گی اور نہ اس کے لیے فرض نماز کی طرح سے تکبیر کہی جائے گی قامت کہی جائے گی تو یہ اسی نماز اسی طرح سے ادا کی جائے گی یہ روایت شخل بانحۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور یہی اسی پر عمل ہے نبی سعید القدری ندی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا قبل الى منزله ابن ماجہ حسن ہاں یہ حدیث جو ہے صحیح اور حسن ہے بعض سے صحیح باد سے حسن ہے کہ اللہ رسول صلی الله عليه وسلم عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے اور پہلے روایت گزر چکی ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے تو دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے یہ سنت ہے ہاں ہم میں سے شاہ و نادر کوئی شاید ہزاروں میں کوئی ایک ہو جو اس سنت پر عمل کرتا ہو ہمیں سنت جان لینے کے بعد اس سنت پر عمل کرنا چاہیے سنت پر دونوں جی دونوں جی گاہ سے واپس آئے تو دو رکعت نماز پڑھنے یہ سنت ہے گھر میں اللہ تعالیٰ نقال کال صلی اللہ علیہ وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں اور عید الاضحی میں عید نکلتے تھے عیدگاہ کی طرف اور سب سے پہلا کام عیدگاہ میں جو کرتے تھے وہ نماز ہوتی تھی یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے پھر آپ اپنا چہرہ لوگوں کے کی طرف کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگ اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہا کرتے تھے یعنی صحابہ بیٹھے رہا کرتے تھے فا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واضح نصیحت فرماتے اور انہیں بھلائی کا حکم دیتے تھے متفق کنالے یا کوئی اہم کام ہوتا تھا اس کو تو اس کا حکم دیتے تھے تو یہی سنت ہے کہ سب سے پہلے ادگاہ میں جا کر کے نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کے لیے ممبر کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے ممبر کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے البتہ اگر عید کی نماز کہیں ایسی جگہ ہو رہی ہو جہاں کوئی اونچی جگہ ہو جہاں کوئی اونچی جگہ ہو تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے امام کھڑے ہو کر کے خطبہ دے سکتا ہے واضح نصیحت کر سکتا ہے لیکن عیدگاہ میں ممبر بنانا یا اسی طرح سے عیدگاہ کی نماز کے لیے جو ہے ممبر لے جانا یہ سے ثابت نہیں ہے کہیں اونچی جگہ ہو تو آدمی جو ہے اس پر کھڑے ہو کر کے واضح نصیحت کرے کر سکتا ہے وعن عمر بن شعب ان نبی قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری صبر فل اولا و خم سن فل اخرا و القراۃ اخراجا یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے کہ عیدین کی نماز ہاں عیدین کی نماز کیسے ادا کی جائے گی دو رکعت ادا کی جائے گی البتہ اس میں جو ایک زائد چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے تقبیریں ہیں اب اپنے ہاتھوں پہلی کیا کہتے ہیں رکاط میں تین تقبیریں اور دوسری رکعت میں تین تقبیریں چھ زائد تقبیریں کہی جاتی ہیں جبکہ چھ تقبیروں کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی کسی بھی حدیث کی کتاب میں چھ تقبیروں کا ثبوت نہیں ہے جو جن تقبیروں کا ثبوت ہے وہ بارہ تقبیروں کا ثبوت ہے یہ تقبیر تحریری ملا کر کے اور بغیر تقبیر تحریمہ کے گیارہ تقبیروں کا ثبوت ہے پہلی رکعت میں سور فاتح... یہ تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائ سنا پڑھیں گے دعائے سنا پڑھنے کے بعد جو ہے پھر چھ زائد تقبیریں کہیں گے چھ زائد تقبیریں کہیں گے اب ان تقبیروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے ان تقبیروں میں سے اللہ اکبر کہہ کہ کے ایک بار ہاتھ باندھ لیا پھر اس کے بعد فنا پڑھی اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن بعض ائمہ سے بعض ائمہ سے جیسے امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہے ہاں تو یہ سب کہتے ہیں کہ چونکہ تکبیرات میں تکبیر ہے تو رفع الیدین کرنا چاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں نہ اس میں نہ نماز جنازہ میں جنازے کی نماز میں بھی تکبیرات کے وقت جو حرف رفلی ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس لیے ہاں تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا یہ مسنون عمل نہیں ہے مسنون عمل نہیں ہے بہت سارے لیکن بہت سارے ایما نے اس کو کہا ہے کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے اس لیے اس میں زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے کوشش کرے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے ہوں تو کتنی تقبیریں ہونی چاہیے ہاں بارہ تقبیریں پہ یعنی پوری نماز میں یہ ملا کر کے تقبیر تحریمہ ملا کر کے چھ زائد گیارہ زائد تقبیر ہو جائے گی پہلی, پہلی رکعت میں تقبیر تحریمہ کے بعد سنا پڑھیں گے پھر چھ زائد تقبیریں کہیں گے پھر اس کے بعد سر فاتحہ اور سب حسب رب اللہ تعالیٰ قادیت الحاشی اور آگے اور روایت آ رہی ہے تاکہ آف القرآن مجید اور اختربتی ساتون شق القمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو بہرحال سور فاتحہ کے بعد کوئی سورت جو مسنون ہے اس کو پڑھے آدمی پھر رکو کرے سجدہ کرے پھر سجدے سے اٹھے تو پھر قراءت سے پہلے پانچ تقبیریں کہیں قراءت سے پہلے پانچ تقبیریں کہیں ہاں اپنے یہاں کیا کرتے ہیں اپنے یہاں کیا طریقہ ہے ہاں پہلی رکعت میں تو پہلی رکعت میں تو تیرہ سے پہلے سنا پڑھنے کے بعد تین تکبیر پھر سور فاتحہ اور کوئی سورت اس کے بعد پھر جب اٹھتے ہیں دوسری رکعت میں تو کیا کرتے ہیں سور فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد تین تقبیر کہتے ہیں جبکہ حدیث میں کیا ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد پہلے تکبیر کہیں گے پھر کرات کریں گے یعنی دونوں رکاتوں میں کراک سے پہلے تکبیر ہے تکبیریں کہی جائیں گی جی تو یہ تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہی جمہور اہل علم کا ہاں اہل علم کا یہی وہ قول ہے کہ بارہ تکبیریں کہی جائیں گی اور چھ تقبیروں کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ چھ تقبیر صرف ہے ماں ببو حنی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل کوفا بعض اہل کوفہ کا یہ عمل رہا ہے لیکن جو حدیث کے اندر ہے وہ کتنی تقبیریں ہیں بارہ تقبیریں تقبیر تحریمہ ملا کرتی اس لیے اسی پر عمل ہونا چاہیے وہ آن ابھی واقعی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقر ابحا الفکری بقاف وقت ربتو ونشقل القمر اخرد مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے ابو واقع رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں عید الفطر میں اور عید الاضحی میں پہلی رکعت میں سور قاف سور فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور قبر طلاوت فرمایا کرتے تھے وعن جابر صلی داود عمر علیہ یہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن آنے جانے میں راستہ بدل دیا کرتے تھے یعنی عیدگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے واپسی میں اس راستے کو نہیں اپناتے تھے دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے اگر عیدگاہ سے واپسی کے دو راستے ہیں آپ کے گھر کے یا ہمارے گھر کے تک, گھر تک پہنچنے میں کے لیے تو پھر آدمی ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر دو راستے نہیں ہیں تو پھر एक ही रास्ता अपना मशनून अमल है अगर हो तो चाहे थोड़ा ही सही पूरा रास्ता न सही बल्कि थोड़ा ही सा सही अब जैसे यहां की ईदगाह जो है बाहर उधर जहां पुरानी गाड़ियों का शोरूम है वहाँ पर ईदगाह है या बकरा मंडी जहाँ पर है वहाँ पर है तो मेन रोड तो एक ही एक ही रास्ता है आ, लेकिन वहां से आए तो अब जुबैर से आ, आपको इधर आपका घर दास सेंटर के आस है तो ادھر سے بھی آپ آ سکتے ہیں ادھر سے بھی آ سکتے ہیں تو اس طرح سے راستہ بدل دینا چاہیے اس میں حکمت اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے ہاں کہ چونکہ ہاں راستے بھی راستے بھی ہاں خیر کے کام میں چل کر کے جو آدمی جاتا ہے تو راستے بھی گواہی دیں گے تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ عید گاہ جانے کے لیے دو راستہ اپنائیں گے تو یہ راستہ بھی راستے بھی ہمارے لیے گواہی دیں گے دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہو خاص کر کے ہمارے یہاں اپنے یہاں ہاں کے لوگ دیکھیں غیر مسلم دیکھیں کہ ہاں مسلمان جو ہے ہاں طاقت قوت میں پاور میں ہے جی وائانسی ندی اللہ تعالیقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینتابو نفیما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو اہل مدینہ کے یہاں دو دن خوشی کے ہوتے تھے سال میں یا عید کے دو دن ہوتے تھے جن دنوں میں اہل مدینہ کھیل کود کیا کرتے تھے کھیلتے تھے اپنی تفریح کرتے تھے تو اللہ کے رسول اور یہ دو دن کون سے تھے یہ اصل میں دونوں دن جو ہے فارسیوں سے اہل ایران سے اس زبان جو فارس تھا وہاں سے لوگوں نے جو ہے یہ دو دن کیا کہتے ہیں ان کے کیا کہتے ہیں ان کے دو دنوں پر جو ہے نوروز اور اسی طرح سے ایک دن اور مہراجان۔ مہاراجان اور نوروز دو روز ان کے یہاں ہوتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ انہیں دنوں میں ان سے متاثر ہو کر کے اہل عرب کے یہاں کوئی ایسا دن تھا نہیں تو یہ انہی لوگوں سے سیکھ کر کے یہ لوگ بھی منانے لگے تھے وہ دو دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں دنوں کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے اچھے دو دن آپ کو عطا فرمائے ایک کون دن ہے ایک ہاں عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ایک ہے ہاں جو haan, رمضان کے بعد شغال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے عید الفطر اس میں وہ عید ہے اور دوسری عید الاضحی ہے ذی کی دس تاریخ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دونوں عیدیں عطا فرمائی اب ہم کو کسی عید کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ نادان امت کے ایسے لوگ ہیں جو ہاں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور مناتے کیا ہے حد کر دیتے ہیں ہاں کہ اس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو غیر مسلم ہاں غیر مسلم اپنے تہواروں میں اور اپنے اس طرح کے جو ہے مذہبی تہواروں میں جو کرتے ہیں تمام آج کل واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ ہے کہ کس طرح سے یعنی ناچ گانے اور تحقوائفیں سب بلائی جاتی ہیں جشن عید میلاد النبی کے موقع سے یہاں پر جو ہے مجرا کیا جائے گا ناچ گانے ہوں گے اور تھیٹر میں چار شو چلائے جائیں گے جشن عید میلاد النبی کے نام پر اور کیا کہتے ہیں بالکل غیر مسلموں کی طرح سے ابھی ہمارے پاس فوٹو ہے کہ غیر مسلموں کی طرح سے بالکل جیسے وہ اپنی دیویوں کی تصویریں وہ لوگ بناتے ہیں نا اس کو تصویریں کیا بناتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں تھرماکول یا کیا سیمنٹ وغیرہ سے مورتیاں جیسے بناتے ہیں وہ ویسے ہی جو کیا کہتے ہیں بالکل مورتی اس کی بنائی ہے ان لوگوں نے براق کی گھوڑا ہے اور اس, اس کا پر بنایا ہوا ہے لیکن شکل گھوڑے کی کس بنائی ہے ہاں جیسے ہندوؤں کی ہندو لوگ دسہرے میں بناتے ہیں نا اپنی مورتوں کے خوبصورت اور زلفے ہیں اور کیا کیا ہے سب بتائیے اس حد تک مسلمان پہنچ گئے ہیں گر گئے ہیں خان کعب اور مسجد نبی وغیرہ کا تو بناتے ہی ہیں اتنی خوشی ان کو جو ہے عید میں نہیں کرتے اتنا دھوم دھام نہیں کرتے اللہ آج جو ہے ایک میسج بھیجا ایک صاحب نے کہ جس نے عید میلاد النبی بر صغیر ہندو پاک میں انیس سو تینتیس کے موقع سے تینتیس میں یہ شروع کیا گیا لاہور میں انگریزوں کا زمانہ تھا انگریزوں کی حکومت تھی उन्नीस सौ तैतीस में शुरू किया गया उससे पहले यहां इसका वजूद ही नहीं था हिंदुस्तान ये पुराना हिंदुस्तान बड़ा वाला तो अब उन्नीस सौ तैतीस में और वो भी उसमें उन्होंने शुरू करने वालों ने जो है उनका नाम वगैरह भी जिक्र किया गया है कि उन लोगों ने हिंदुओं और کرسچن لوگوں کے وہ لوگ کرسمس مناتے تھے اپنا ہندو لوگ اپنا اپنے, اپنے دیوی دیوتاؤں کے اور مذہبی تہوار مناتے تھے تو مسلمانوں ان لوگوں نے کہا کہ مسلمان کیوں دو ہے جو ہے اپنے نبی کیوں میں پیدائش نہ منائے تو وہ ایک ذہن میں بات آئی اس کے اور جو ہے اس نے شروع کر دیا آج وہ حق و باطل کا معیار بن گیا اللہ تعالیٰ ہدایتوں لوگوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں دن کون سے ہیں یوم اور وہ یوم یوم الفطر عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا اس میں جو شریع حدود پہ رہ کر کے آدمی خوشی منائے ہماری خوشی سب سے یہ ہے کہ ہم عید الفطر میں اللہ رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے پر خوشی مناتے ہیں ہاں اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عید العظہ میں ہاں یہ دن حج کے اعتبار سے اور بہت ساری تاریخی اعتبار سے یہ بھی دن قربانی کا دن ہے ہماری ہماری خوشیاں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ہم اس میں اللہ کی تقبیر بیان کرتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہاں اب عید کے دنوں میں اور بہت سارے لوگ عید کے دنوں میں بہت سارے آزاد آزاد ہو جاتے ہیں ناچ گانے سب کرتے ہیں تو وہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو یا آ, دوسری اور عیدیں جو گڑھ لی گئی ہیں ان میں کسی طرح سے بھی شریح دوسر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اس سے ہاں ان نالائک لوگوں کی وجہ سے اسلام ہمارا بدنام ہوتا ہے یہی ہاں, وہ ہندو لوگ کیا سمجھتے ہوں گے غیر مسلم کیا سمجھتے ہوں گے کہ یہ ان کے نبی کی تعلیم ہے جیسے ہمارے ہمارے مذہبی تہواروں میں ناچ گانا سب کچھ ہوتا ہے ان کا بھی ایسے ہی دن ہے ان کا بھی ایسے ہی دین ہے تو وہ ہمارے دن کو کیوں قبول کریں گے جب دونوں ایک طرح سے ہے تو پھر نبی اللہ تعالی عن تال من سنتی حسن یہاں پر ایک حدیث حسن حدیث کو حسن قرار دیا لیکن ضعیف زع, جدا ہے یعنی بہت زیادہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ عیدگاہ پیدل جانا چاہیے سنت کے اعتبار سے لیکن شیخ البان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اس طرح سے اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس سے کچھ اس حدیث کی اصل ہے کہ عیدگاہ پیدل جانا چاہیے تو اگر امکان ہو عیدگاہ قریب ہو تو اگر کوئی پیدل جاتا ہے تو یہ مستحب ہے مستحب عمل اس اعتبار سے ہو جائے گا کہ گاڑی سے جانے میں اور پیدل جانے میں فرق یہ ہو جائے گا کہ گاڑی سے ہم جائیں گے تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پہنچ جائیں گے اور پیدل جائیں گے تو ایک ایک قدم پر نیک کام کے لیے جائیں گے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اس لیے ہر ہر قدم پر نیکیاں ملتی جائیں گی ہاں گاڑی کے ایک ایک چکے پر بھی ملے گی نیکی ہاں لیکن بہرحال پیدل جانے میں زیادہ ہاں بہتر ہے اگر ممکن ہو لیکن اگر کوئی سواری سے جاتا ہے یا دور ہے عیدگاہ تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے وہاں رضی اللہ تعالی عنہ اساب محمد اور انفیوم عید ان فصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاطل عید فل مسجد رواح و ابو داؤد ب اسراد یہ حدیث جو ہے ہاں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اس پر عمل ہو،, ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ علی ابو حرد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں عید کے دن انہیں بارش پہنچ گئی یعنی عید کے دن بارش ہو گئی تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عید کی نماز کہاں ادا کی مسجد میں سرحد کے اعتبار سے گرچہ ہے لیکن یہ ایک ضرورت ہے اگر عید کے دن بارش ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے مسجد ہی میں پڑھیں گے اتنی بڑی جگہ اور کہاں ہوتی ہے ہاں میدان میں تو جا کے پڑھ نہیں سکتے بارش کم موسم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ عیدین سے متعلق مطالع... یہ حدیثیں تھی اگر اس تعلق سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں اپنے. جی دیکھیے صحیح بات ہے کہ اپنے ہاں چونکہ یہ مسئلہ ذکر ہی نہیں کیا جاتا علماء بتاتے ہی نہیں نہ جمعے میں بتاتے ہیں اور نہ عید سے متعلق بتاتے ہیں عورتیں ہماری گھر میں رہتی ہیں ہاں اور عورتیں گھر میں کیا کرتی ہیں وہ سب تمام طرح کی بیس طرح کی ڈشیں تیار کرنے میں لگی رہتی ہیں ہاں وہ ان بچاروں کو جو عید میں خوشی ہی نہیں ملتی خوشی ہی نہیں مل. خوشی اصل مسلمانوں کی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے ان کو یہ نہیں ملتی جبکہ ہاں اب آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے ہندوستان میں کہ جو ہندوستان پاکستان میں جنہوں نے یہ سنا ہی نہیں ہوگا کیوں نہیں سنا ہوگا کیوں علماء اپنے نے ذکر ہی نہیں کرتے نہیں ہے یعنی تو پتا نہیں میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ پتا ہے ان کو یہ حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی اور یہ بڑے بڑے علماء جتنے ہیں ان کے سر پر پگڑی اس وقت تک نہیں بنتی ہے دستار فضیلت اس وقت تک نہیں بنتی ہے جب تک یہ صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھ نہیں لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیثیں بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس کو پڑھا ضرور ہوگا لیکن اس کو کیا ہے چھپا لے گئے ہو بتاتے نہیں ہیں علماء کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں نے ابھی ذکر کیا کہ... کہتے ہیں کہ ارے وہ اس ز... زمانے میں جو ہے وہ اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے آج فتنے کا ڈر ہے عورتیں عیدگاہ جائیں گی تو فتنہ پیدا ہوگا ہاں کیا بلک کہتے ہیں جی طرح طرح کی چیزیں وہ مسجد میں جانے مسجد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اللہ مساجد اللہ کہ اللہ کی بندیوں کو اگر وہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنا چاہے پنج وقتہ نماز اگر مسجد میں جا کر کے ادا کرنا چاہے تو ان کو مت روکو لیکن عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے کون سی نماز کون سی نماز پنج وقتہ نماز ہے لیکن عید عید کی نماز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں عیدگاہ میں جا کے پڑھیں اس لیے کہ عورتوں کی الگ سے نماز عید کی کوئی نماز نہیں کہ عورتوں کو کوئی مرد پڑھا دے عید کی نماز یا عورتوں میں کوئی عورت جو ہے تمام عورتوں کو عید کی نماز پڑھا دی نہیں مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے مردوں کے ساتھ ان کے لیے الگ انتظام ہوگا پردے کا انتظام کرے ہر آدمی اپنے فیم، اپنی فیملی لے کر کے جائے نماز پڑھے جیسے آدمی کہیں خوشی کیا کہتے ہیں پکنک بنانے جاتا ہے شادی میں جاتا ہے اپنی فیملی کو لے کر کے تو عیدگاہ میں جانے میں کیا ہے کون سی شرم کی بات ہے عید کی نماز Nee, غلط ہے غلط ہے صحیح یہ نہیں ہے نہیں اب اب ہم لوگوں نے بنایا ہی نہیں تو پھر قصور اپنا ہے نا ابھی تو الحمدللہ للہ ابھی تو الحمد کچھ نہ کچھ لوگوں جو لوگ جو ہے اب میں آپ کو ذکر بتاؤں کہ جو ہے ہمارے دلی میں جس مدرسے میں ہم پڑھے ہیں جامعہ اسلامیہ سنابل تو کیا کہتے ہیں دلی کے تھوڑا سا باہر ابھی تو سب دلی کے اندر ہو گیا ہے تو جہاں وہ مدرسہ ہے وہ یونیورسٹی کہہ لیجئے یا جا جامعہ مدرسہ ہے وہاں پر بہت بڑا میدان ان کے پاس ہے الحمدللہ اس زمانے میں رحمانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ خرید لیے تھے تو وہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو دلی پوری دلی سے سمجھ لوگ آتے ہیں وہ سب جو ہے حدیث یا سلفی لوگ نہیں ہوتے ہیں سب کیا کہتے ہیں دوسرے لوگ تو ان کے گھر کے خواتین کہتی ہیں بھائی یہ ہے یہ ہماری خوشی ہے ہماری خوشیاں تو جو ہے چھین لی گئی ہماری خوشیاں تو چھین لی گئی کہ ہم کو نماز ہی نہیں پڑھتے عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیتے جی اور کچھ پڑھتے ہی نہیں عورتیں پڑھتے دا, جی تو لوگوں کو اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ حالانکہ اب کیا کہتے ہیں اب ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہاں لوگوں میں یہ باتیں پہنچائے عورتوں کے لیے اگر واقعی ہر مسجد میں ہر جامع مسجد میں عورتوں کے لیے اگر انتظام ہو عورتیں جا کر جمعہ کی نماز پڑھے خطبہ سنے تقریر سنیں تو کتنی معلومات عورتوں کو ہو جائے گی بہت ساری معلومات عورتوں کو ہو جائے گی لیکن اب عورتوں کا کوئی انتظام ہی نہیں ہاں نہ عورتوں کے, کے, کے, کے لیے دینی تعلیم کا کوئی انتظام ہے نہ کچھ ہے بس جو پڑھ لیا انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں امی ابو کے گھر میں پڑھا جو پڑھا نہیں تو باقی بس اسی وجہ سے آج عورتوں میں جہالت زیادہ ہے عورتوں میں جہالت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں ان کے لیے انتظامی نہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے جی بارہ تکبیر جو بتائیں جی یہاں پر بارہ تکبیر ہوتی ہے بارہ جی تکبیر تحریم لے کر کے حدیث میں یہی ہے جہاں تین کی تقبیریں ہوتی ہیں وہ ثابت نہیں ہے اور ان کو بتا دیجیے لیول ون ادھر دعوت سینٹر میں اوپر جو ہے ہفتے میں دو دن کلاسیں ہوتی ہیں تو آپ آئیے اس میں دینی تعلیم سیکھیے ان کو جی جی وہ اب اصل میں چونکہ لوگ سال میں ایک بار جو ہے دو بار موقع ملتا ہے اکثر لوگ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو اگر مختصر طور پر بہت مختصر طور پر لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تو اس کی بھی ضرورت نہیں امام <تصفح> جیسے پڑھائے گا وہ پڑھیں گے اس کی بھی ضرورت نہیں لیکن بہرحال اس سے پہلے ہونا چاہیے جمعہ کی خطبے میں ہونا چاہیے یہ سب کچھ ارے وہ تو آپ الگ سوال کر رہے ہیں آپ الگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ نماز کے وقت جو لوگ نیت کرتے ہیں زبان سے چاہے عید کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو یا پنج وقتہ کی نمازیں ہوں اس طرح کی نیت کرنا یہ بدات ہے یہ بدات ہے کہ ہم نماز کے وقت جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو کر کے ہم پہلے کہتے ہیں ہا نیت کرتا ہوں میں چار رکعت شاہ کی نماز کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے اتنا سب کچھ کہہ کر کے اب امام بھی پڑھ رہا ہے اور ہم بھی اپنا تو کچھ اس میں بھولتے ہیں تو نیت کرنے میں بھی جو ہے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے تب جا کر کے ہم جو ہے ہاتھ باندھتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا ہاں عشاء کی اذان ہوئی عشاء کا ٹائم ہو گیا اذان ہوئی عشاء کی اذان ہو رہی مسجد کی طرف چلے عشا وضو کیے عشاء کے کی لیے نماز مسجد میں آئے عشاء کی نماز سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور مسجدوں میں جماعت ہو رہی ہے عشا کی ابھی یہاں نہیں یہ سب دل کے اندر نیت تھی تو موجود ہے الگ سے نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے دل میں تو نیت موجود ہے بغیر نیت کے آدمی گھر سے اپنے نکلتا نہیں تو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں نماز میں آدمی کب سے شریک ہوگا جب اللہ اکبر کہے گا تو نماز میں شامل ہو جائے سمجھ تو یہ اپنی طرف سے لوگوں نے آج تمام سارا سب کچھ جو ہے نکال رکھا ہے اور بنا رکھا ہے کہ ہاں یہ کرو وہ کرو کہیں بھی حدیث کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کسی صحابیہ کو زبان سے اس طرح کی نیت کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا کوئی حکم نہیں دیا کل میں <اہ> ایک صاحب ایک صاحب میرے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے بےچارے اللہ ہدایت دے اب انہوں نے جو ہے نماز شروع ہو گئی اور امام کی اطلاع شروع ہے میں پہنچا میں آمین سے پہلے پہنچا میں نے نیت باندھ لیا نیت باندھ کر کے امام نلین کہا آمین کہا میں نے آمین کہنے کے بعد امام نے جو ہے دوسری سورج شروع کی تو ان کی ابھی نیت ختم نہیں ہوئی اور پھر بیچارے پھر کیا ہوا ایک بار نیت بعد میں بےچارے پھر خود پھر اس کے بعد پھر نیت بات ہے دوبارہ آج میرے سامنے بھی ایسی ہوا ہے <تصفح> تو میں تو ایک تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بس جو چیز دین میں ہے آسان دین ہے کیوں لوگوں کو ادھر ادھر جو ہے بہکا رکھا ہے سادہ سا سمپل سا دین ہے جس چیز کا ثبوت نہیں وہ دین نہیں ہے جس چیز کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حدیث سے نہیں ہے وہ دین نہیں ہے لوگوں نے ایسے لوگوں کو ایسے چونکہ عام لوگ بےچارے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں ملوی صاحب نے کان پکڑ کے ادھر گھما دیا گھوم گئے اب لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مولانا صاحب حضرت صاحب ہے مفتی صاحب ہیں امام صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں یہ غلط تھوڑی بتائیں گے ان کو اللہ کا ڈر ہے اللہ والے ہیں اب وہ اسی اس میں جو ہے بیچارے مار کھا جاتے ہیں چلے تھے آپ لوگ آئیے جو لوگ یہاں بت